آج کے سبق میں آپ کو شب کا فائدہ سمجھایا جائے گا آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بچوں یہ شب کی علامت ہے جو آپ کو تین دندانے نظر آ رہے ہیں یاد رکھیں جب بھی کسی لفظ میں ایک جیسے حروف آگے پیچھے آ جائیں تو ان دونوں کو ملا کر ایک بنا دیا جاتا ہے جیسے یہ پہلے با ساکن ہے اس کے بعد با کے اوپر حرکت زبر کی ہے جب ان کو ہم لکھیں گے اور پڑھیں گے تو ایک ہی یہ حرف لکھا جائے گا اور اس کو پڑھتے ہوئے دو آوازیں نکلیں گے حقیقت میں یہ اب با تھا لیکن جب ہم نے اس کو پڑھا تو یہ با جو ہے اس کے ساتھ مل کر شدت اختیار کر لی اس نے اور ایک ہی حرف ظاہر ہوا یعنی اب با کی بجائے ابا اب ہم نے پڑھا اب اس میں یاد رکھیے کہ اس کے تین دمدانے ہیں اب ان کے تین کام ہیں پہلا یہ ہے کہ اپنے سے پہلے حرکت والے حرف کی آواز کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور دوسرا دمدانہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے حرف کی آواز جو اس کا اپنا حرف ہے اس کی آواز پیدا کرتا ہے اور تیسرا دم دان آگے آواز کو جاری رکھتا ہے اگلے ہرف کے ساتھ ملانے کے لیے عام تعریف یوں سمجھ لیجئے کہ جس ہرف پر شد ہو وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے لیکن شد کی وجہ سے نہیں بلکہ عبارت میں جب حرف مشدد آتا ہے تو لازمن اس پر حرکت ہوتی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہی لازمن حرکت ہوگی اور وہ ایک دفعہ شد کے ساتھ اور ایک دفعہ حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ ہے شد کی بنیادی باتیں جو آپ نے سمجھ لی ہوں گی ہاں یہ اب اس کی مشق کرتے ہیں علی زبر با اب علی زبر با, با زبر با, با زبر با اب با, زبر با, با, زبر با اب دیکھیں نا لکھنے میں یوں آئے گا جیسے ہم نے پڑھا ہے تو اس طریقے سے پڑھا ہے علی زبر با اب با زبر با تو یہ بن گیا ایک لفظ ابا بن گیا یعنی دو دفعہ یہ با استعمال ہوا علی زبر با اب علی زبر با اب باضبر با با جا ابا ابا علی زیر با اب با جبر با ابا ابا ابا علی پیش با اب علی پیش با اب با زبر با با زبر با ابا علی زبر او آؤ زبر واؤ آؤ واؤ زبروا واؤ زبروا او او او او یہاں دیکھیے کہ جب آپ واؤ ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہوٹوں کو گول کیا کیجئے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ سے نہ لگیں بلکہ اوا ہونٹ آگے کی طرف گلائی کے ساتھ آپ بڑھائیں گے اوا او ای یا ای یا یہ حقیقت میں اس طرح تھا یہ یا ساکن ہے پہلے دوسرا متحرک ہے لیکن جب ہم پڑھیں گے تو یہاں شدت کے ساتھ جب دونوں کو ملایا تو شدت پیدا ہوئی اور اس طریقے سے لکھا جائے گا ایک یا تو نہیں لکھتے دو کی بجائے ایک ہی جیسے اوپر ہے یہ ساکن والی نہیں لکھتے بلکہ متحرک لکھتے ہیں قاب قد خوف زبردار قد دال زبردار دال قد قدروا قد پود کا پیش واؤ واو کو زبرتا وتر کا وت کت کوت کت گھوٹ رہے واو پر کورت کت کت وا زبر واؤ زبردست بہت دو وق ہا کھڑا زبر ہا وا یہاں دیکھیے یہ علیف لام زائدہ ہے اسی طرح یہاں یا جو ہے یہ حروف زائدہ ہیں جو کہ لکھنے میں تو آتے ہیں لیکن روایت حفظ عناصر میں پڑھنے میں نہیں آتے وق و خوف زبردار قدر تازر زبر زبر تا, زبر تا اب لکھنے میں یہ دیکھیے اس طرح ہے لیکن پڑھنے میں صرف تا پڑھا جائے گا دال ساکن نہیں پڑھا جائے گا پتہ دال نہیں بولا جائے گا زبرتا پتردا تازرتا تازہ پتہ پتہ یہ دیکھیے یا نون ساکن ہے آگے لام ہے یہاں جب ہم پڑھیں گے تو یہ نون نہیں پڑھا جائے گا ہم پڑھیں گے علی زبر لام البر لام الام زبر لا لام زبر اللہ اللہ جہاں بھی لکھنے میں ایسا آئے تو یہاں نون نہیں بولا جائے ان لا نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ اللہ اللہ یہاں اس کا ادغام ہو گیا جیسے دال کا اسی طرح نون کا ایک ہی حرف ہم نے پڑھا یا زبر زبردار یز یا زبر زبردار یز یا زبر کا رقباز کب زبر کا زبر پشرو پش یز رق کا رو یز رق اب یہاں دیکھیے دو حروف مشدد ہیں یہاں بھی یہاں بھی اب یا کو زال سے ملائیں گے زال کو کاف سے ملائیں گے کاف کی پھر حرکت آگے بولی جائے گی حرکت یہاں جو ہے اس کی حرکت اس سے ملے گی یا رب کا زبر سواد یاؤس یا زبر سواد یاؤس سواد زبر آئن سواد زبر آئن سو آئن زبر آئند دال پشدو دال ٹو پش یاؤسو زب شینش شینش شینبرف شف شینرف شف زبرف زبر یش کو یش خوش خو یش کا شاو یش کوکو یش کاش میم ام میم زیر یا می یا می یا پیش وا یو یا پیش وا یو ام یو ام نون زبرنا نون زبرنا علی زبر نام البر لام زبر میم زم ز نیم زم می لام پیشلو لام پیشلو المزمیلو المزملو عزیز طلبا آئیے اس کی دوبارہ ہم اس کی دوہرائی کر لیں تاکہ آپ کو شک کا قاعدہ اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ کیسے الفاظ بنائے جاتے ہیں ابا ابا ابا ابا ابا ابا اوا اوا ا قَدَرَا قَدَرَا قُورِدَتْ قُمْوِرَتْ وَضُحَا وَضُحَا فَتَّ فَتَّ أَلَّا, ألا يذكروا يذكروا يصعدوا يصعدوا يشققوا يشققوا أميون المز الزو عزیز طلبا آج آپ نے اپنے سبق میں شب کے متعلق واضح طور پر سمجھ لیا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین